صحمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکنامی مجیو تمام قرآن گرامی میرا نش مجیب قرآن گرامی اور باغ سام کشما سن باقی اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کے تافق الحاوت میں سے باب نمبر چوالیس باب احیاء المواد آ شیفر ایک نایاب باب ہے اور یہ فقر کے آخری بڑی حواب میں سے ہے اس کے بعد جتنے بھی اباب ہیں وہ چھوٹے اباب ہیں دو تین ورقوں زیادہ تر چار ورخوں پر مشتمل ہے یہ ایک باب ہے جو نسبتاً بڑی ہے تو باب الاحیا المواد یعنی باب بیان کے معنی میں احیا زندہ کرنا مراد آباد کرنا ہے مواد یعنی بنجر زمینیں غیر آباد زمینوں کو آباد کرنے کے بیان میں تو بنجر یہ آباد کاری کا بیان یہاں باجال تجمیوں کیا ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے الگ پیاری نظر کا حدیث نقل فرماتے ہیں کعلا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یا ارزن جو بھی شخص زندہ کرے کسی زمین کو زندہ کرے یعنی آباد کرے کسی غیر آباد زمین کو بنجر زمین کو ارزن میں تتن جی زمین کو جو مردہ ہے مردہ یعنی یہاں پر بنجر غیر آباد تو اگر کوئی شخص زندہ کرے یعنی آباد کرے ارضن میں ایک بنجر غیر آباد زمین کو تحفہ اللہ ہو تو یہ زمین اسی شخص کا ہے جس نے آباد کیا ہے ہاں کوئی بھی بنجر غیر آباد زمین جو کسی کے قبضے میں نہیں ہے ہاں جی غیر آباد ہے کسی کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کو جو بندہ آباد کریں گے وہ اسی کا ہوگا تو یہ چونکہ شا سے علیہ رحمٰ کی آپ کا روی شیف اللہ میں اگر اس کسی بھی باپ سے متعلق قرآن آیات واضح طور پر ہو تو اس کو نقل فرماتے ہیں شروع میں اگر نہ ہو تو کوئی حدیث اگر اس موجود سے مربوط ہے تو حدیث نقل فرما دیں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھائے کہ یہ میں نے یہ کتاب جو ہے احدیث نوی اور قرآن پاک آیات کے روشنی میں تحریر کیا ہوں آج فرماتے ہیں وال مواد و اور بنجر چیزیں اللہ من مواد کی بنجر چیزوں کی چار قسمیں ہیں الا البہ العراضی بنجر چیزوں میں سے پہلا اراضی زمینیں ہیں والارض المعیدت و بنجر زمین کس کہتے ہیں جس کو آباد کرنے سے اس آباد کرنے والے کا ہو جاتی ہیں فرماتے ہیں والارض المتض بنجر زمین ما وہ زمین ہے خلط جو خالی ہو انل احتساس کسی خاص ہونے سے بہادر کسی کے ساتھ کسی شاذ کے ساتھ مختص ہونے سے خالی ہو مطلب کہ بنجر زمین وہ جو کسی کے ساتھ خاص نہ ہو کسی کے ساتھ جو وہ مختص نہ ہو مقصد کسی کے قبضے میں کسی کے ہاتھ میں ہاں جی کہ کوئی اس پر جو کچھ چیز بنایا ہوا اس طرح نہیں ہے بالکل خالی ہیں کسی نے اس پر ابھی تک کوئی چیز آباد نہیں کیا اور کسی کے قبضے میں بھی نہیں ہیں تو زمرجن زمین ماؤع ہیں خلط خالی ونل اقتصاد بےحد کسی کے ساتھ مختص ہونے سے خاص ہونے سے خالی ہیں اور ولاین تو ناز اور فائدہ بھی نہیں اٹھاتے ہیں بےحد اس زمین سے لوگ ایسے غرابات پڑا ہوئے لوگ بھی زمین سے کسی کا فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ وہ زمین وقانت معطلتا اور وہ زمین بالکل بیکار پڑا ہوا ہے معطل یعنی فارغ بیکار پڑا ہوا ہے کس وجہ سے لین قطع المایان ہے کیونکہ پانی منقطع ہے اس زمین سے اس زمین تک پانی کا کوئی نہر وغیرہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی جو زمین تک کوئی کوئی وہاں سے کنواں وغیرہ نکال کے اس کو شراب کرتا تو ایسا کچھ بھی نہیں تو یا تو پانی اس سے منقطع ہونے کی وجہ سے وہ بیکار پڑا ہوا ہے یا اولط اولطططلاء المایال ہے یا وہ جگہ جو ہے ایسی جگہ جہاں پانی اس کے اوپر مسلط ہے یعنی وہ جگہ پر پانی جمع رہتا ہے ہمیشہ اور اس وجہ سے وہ قابل کاشت نہیں ہے اول مسلط اس پر معنی پانی ہمیشہ وہ جگہ پہ جمع رہتا ہے تو یقینی بات ہے ہمیشہ پانی جمع رہتا ہے تو وہ ابھی معطل کو یا آباد کاری کے قابل نہیں یا اولی اجتخام یا وہ زمین جو ہے سیم سیم زیادہ ہونے کی وجہ سے ہاں جی عطیقت پتہ سا ہونے ہو کی وجہ سے جس کو بختی زمانے میں پتہ سا بولتے ہیں اور میں اس میں ایک سفید پاؤڈر زمین کے اوپر نکلتا ہے جس وجہ سے کوئی بھی فصل آپ اس میں اگائیں گے جب تک اس کو تیار نہ کیا جائے وہ اس فصلیں فوراً سکٹ جاتا ہے خراب ہو جاتی ہیں تو اولی استخامی ہے یا اس زمین پر جو ہے وہ زمین سیم دادہ ہونے کی وجہ ہو سے اور غیر اس کے علاوہ کسی بھی وجہ سے وہ زمین غیر آباد ہو تو پھر وہ زمین کے ایفایل الامام خاصتاً یہ ہے تو یہ خاص طور پر امام کا ہے یعنی وحد کے امام اور حاکم اسلامی کا ہے اور وحد کے امام اور امام ہے تو اس کے اختیار میں ہے وہ زمین یہ تو حاکم اسلامی کو یہ کہ حکومت کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ زمین وہ لاکن ان آیا یعنی وہ امام کے ساتھ خاص ہیں لیکن اگر کوئی اس کو آپ بات کریں اگر اس کو آباد کرے مسلم کوئی مسلمان اس بنجر بیکار پڑے ہوئے زمین کو آباد کرے مالا کہا تو وہ زمین کا مالک بن جاتا ہے فا اس کو امام کی طرف سے ایزن ہو اور غیر معذون یا عن نہ ہو انہیں اس سے پوچھا نہیں ہے یعنی امام نے مانا کیا او پھر وہ کہا پھر تو وہ نہیں کر سکتے تو امام نے کسی مقصد کے لیے اس کو ایسا خالی رکھا تو یہ کہ امام سے عظیم نہیں مانگا اور امام نے کوئی مانا نہیں کیا یہ کیفیت ہے معذون سے مرادی امام سے پوچھا بھی نہیں ہے اور نہ جو ہے غیرانی معذ امام سے پوچھا ہو امام نے ہاں کہا ہو یا غیر معذون یا امام سے نہ پوچھا ہو ہاں دونوں سطوں میں جو امام نے جو پوچھ کے اجازت دیا ہو یا امام سے پوچھا نہیں ہے امام نے منع بھی نہیں کیا ہوا تو اس امی اس کا اگر کوئی مسلمان آباد کریں تو یہ اس کا ہو جائے گا اوپر کہا جانے شاہ جی نہیں کہ بھائی جو ہے اب زمین بنجر زمین وہ ہے جو خالی ہو کسی کے ساتھ احتساس پیدا کرنے سے تو احتساس کسی کے ساتھ کیسے پیدا کرتی ہیں <تصفح> کیونکہ کسی کے ساتھ اقتصاد پیدا کرنے سے ہمیں پھر آپ اس کو آباد نہیں کر سکتے لہٰذا و جو ہے کسی کے ساتھ احتساس ہونا یہ <تصفح> الزم الازم آتا ہے منشتشاہ چھ چیزوں کی وجہ سے احتساس لازم آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں پر موجود ہو تو آپ اس کو آباد نہیں کر سکتے الَََََََََََع عمارت پہلا یہ ہے وہ آباد ہو پہلا جو آباد کرنا اگر وہ ہے نا وہ آباد ہو پہلا آباد ہونا مطلب کیا ہے وہ آباد تو وہ جگہ تو حقوق لوگ معمول رہتے ہر وہ جگہ جو آباد کیا ہوا ہو پہلے سے معمور ہو وہاں پر مکان بنا کے آباد کیا یا درخت لگا کے آباد کیا یا کوئی کھیت بنا کے وہاں باغ بنا کے آباد کیا یہ سب آباد میں آتا ہے حقول معمولت ہر آباد آباد کی ہوئی جگہ مالک ہاں اس کے مالک ہے جو بھی جگہ آباد کیا ہوا کی ہے اس کے مالک کا ہیں وہ ان, ان درست اگر جو وہ پہلے آباد کیا تھا ابھی وہ مندرش ہو گیا ابھی وہ جگہ غیر آباد ہو گیا ہاں جی اس کو تو بھی اسی مالک کا رہے گا ان کوئی مکان بنایا تھا مکان خراب ہو گیا انہوں نے وہاں کوئی بنایا تھا پھر پانی وانی کے مسئلہ ہو گیا ہاں جی کچھ آسائش سے وعدہ کیا پھر وہ باغ وغیرہ جو ہے وہ شکر گیا تو فی الحال وہ مندرش ہے وہ آباد ہو جائیں تو بھی اس مالک کا رہے گا لا اخر جو خارج نہیں ہوتے وہ وہ زمین جو ہے من ملکی ہیں ہی وہ آباد کی ہوئی جگہ اس کی ملکیت سے جس نے پہلے آباد کیا ہے جس نے پہلے آباد کیا تھا ہاں اللہ انتقال مگر یہ کہ وہ جگہ ہو عمارتاً جاہلیتاً وہ دور جاہلیت کے آباد کی بھی جگہ ہو یعنی مسلمانوں کا وہ جگہ پر قبضہ کرنے سے پہلے وہ جگہ اس جگہ رہنے والے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ان دور جہالت کے تانز آباد کی بھی کوئی جگہ ہیں اور پھر جو ہے اور پھر وہ پھر وغیرہ آباد ہو گیا ہاں پھر وغیرہ آباد ہو گیا اور اس جگہ کو ولم یا خود المسلمون وہ جگہ جو دور جہالت کے آباد کی بھی جگہ تھی جگہ تھی اور مسلمانوں نے نہیں لیا مسلمانوں نے اس کو غلم یافت نہیں لوگوں اس کو بال غنیمت غنیمت کے طور پر بھی اس جگہ کو نہیں لیا تھا اور جو دور جہالت میں کسی کے ملکیت میں تھا وہ لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ جگہ پڑا ہوا ہے اور یہ غیر آباد ہے تو پھر وہ جگہ فائن نعت تم کو وہ ابھی غیر آباد تو وہ بے شک وہ زمین جو دور جہالت میں جو ہے آباد کسی نے کسی کے مل کے ملا آباد تھا پھر وہ غیر آباد ہو گیا تھا تو پھر وہاں او جی اور وہ جگہ مسلمانوں نے اگر میں بھی نہیں لیا ہوا تھا تو پھر اگر کوئی مسلمان اس کو آباد کرے تو بھائی نہ تو بے شک وہ جگہ تم نقوم ہو جاتے ہیں بالحی آئے اس کو آباد کرنے سے ثانیہ دوسری مرتبہ کوئی بھی مسلمان اس کو آباد کرے گا اس کا ہو جائے گا ہو یہ برحت آج فرماتے ہیں ولو کا نتل مواتوں اور اگر بنجر زمینی دار الحر دشمن کی سرزمین میں ہے دار حرف یعنی دشمن کی سرزمین میں دار غرب حرب جنگ یعنی ان, ان دشمنوں کے ان لوگوں کی سرزمین میں ہے جن سے آپ کا جنگ ہے تو برسر پیکا دشمن کی جنگ ہے اور وہ کافر ہیں ان کے زمین میں جو ہے اگر کوئی بنجر زمین ہے تو پھر یقینی بات ہے وہ کفار کے تصرب میں ہوگا تو فلیل کفار تو کافروں کے لیے احیاء ہوا کافروں کے لیے اس کا آباد کرنا جائز ہے وقضا قضع اس در مسلمانوں کے لیے بھی کچھ بنجر زمین کا آباد کرنا جائز ہے لیکن یقینی بات ہے وہ اقدار الحرف ہے کفار کی جگہ ہے تو وہ لوگ اگر ان لم مسلمان و سند آباد کر سکتے لم یوز بالمسلم اگر بے دخل نہ کیا گیا ہو وہاں سے نہ ہٹایا گیا مسلمانوں کو مسلمانوں کو جگہ سے بے دخل نہ کیا گیا ہو تو پھر آپ ادھر آباد کر سکتے ہیں پھر اگر آپ وہاں سے نکال بے دخل کیا ہے تو پھر آپ آباد نہیں کر سکتے تو بے دخل نہیں کیا گیا ہے اور وہ غیر آباد ہیں تو کافی بھی آپ آباد کر سکتے ہیں. آپ بھی آباد کر سکتے ہیں جب آپ نے آباد کر لیا فتم لکو تو زمین کا مالک ہو جائے گا بلریائی آباد کرنے سے الموہی جو زمین سکافر کی سرزمین میں ہے وہاں پر آزاد آباد کرنے والا مسلمان ہو مسلمان کہاں اور وہ کافرن یا کافر ہو دونوں شرطوں میں جو ہے وہ زمین جس نے بھی آباد کیا وہ اس کا مالک ہو جائے گا سارا مالکا خامان یا کافر ہو سارا مالک وہ زمین کا مالک بن جائے گا یہ تو کافر سر سرزمین میں لیکن وہ الاسلام میں لیکن ایک مسلمان مملکت کے اندر ایک زمین بنجر ہے ہاں جی تو اس کو آباد کرنا ہے تو پھر اس کا تو لا یمل کوہ اس کا مالک نہیں ہوگا آباد کرنے پہ عل المسلم مگر صرف لو مدار داراسلام میں جو ہیں ہاں جا اگر کوئی بنجر زمین ہے تو اس کو مسلمان آباد کرنے کا حق رکھتے ہیں اور جو مسلمان کے علاوہ مسلمان آباد کریں گے تو وہ اس کا مالک ہوگا تو دار الاسلام میں لا یمل کوہ زمین کا مالک نہیں ہوگا الا عثمان یعنی بنجر زمین کو کوئی مسمان آباد کرے تو اس کو آباد کرنے کی اجازت بھی ہے وہ آباد کرنی تو اس کا مالک بھی ہوگا فرماتے ہیں وقول المالا مالک لوہار مَالَ وہ چیز جس کا کوئی مالک نہ ہو ہاں جی زمینوں میں سے مالک ہو تو اس کا مالک الام ہو تو وقت کا امام ہے حاکم اسلامی ہے والمواد الطیذ <الْلَتِح> اور وہ بنجر زمین فیقرب العامل آباد جگہ کے نزدیک ہے آباد ایک گھر ہے, ہے اس کے آباد ایک باغ ہے اس کے قروب میں کچھ بنجر زمینیں ہیں تو پھر جو ہے یا جو جو احیا ہو تو پھر آپ کے لیے جائز ہے اس اس بنجر زمین کو آباد کرنا لیکن کب علم دکن اگر وہ بنجر زمین نہ ہوتا ہو مرافی کا اس آباد زمین کے ہاں لوازمات میں سے شامل نہ ہو مرافی کرنے اس کے لیے ضروری طور پر اسے اس سے استوادہ کرنے کے لئے ضروری ہے بعض موقعوں پر جیسے بارش آ جائے تو وہاں پر بارش کا پانی گرانے کے لیے ضرورت ہے پرنالہ وہاں پر گرتا ہے برف آئے تو برف پھینکنے کے لیے وہاں جگہ ضرورت ہے ایسا نہ ہو وہ بنجر جگہ ہاں اس آباد گھر کے ضروری اس کے لیے اس کی ضروریات میں سے شمار نہ ہوتا وہ بنجر جگہ تو پھر آپ آباد کرنے سے آپ اس کا مالک بن جائے گا اور مرافک و, مرافق و داری، کسی گھر کا مرافق یعنی جو کہ اصطلاح ہے یہاں پر مرافق کسی گھر کے لیے اس کے لوازمات خانہ گھر کے لیے ضروری جگہ اس کے ارد گرد اطراف میں گھر کے علاوہ جو ہے گھر ایک آباد جگہ ہیں اس کے گرد گھر کے جو مذاق اس کے جو لازمی جگہ اس کو چاہیے وہ کیا ہیں وہ مصاب اس کو اس کو مرافک کہیں گے مصعب علما وہ چھت کے پانی پھینے کی جگہ بارش وغیرہ آنے کے سرحد میں نہ ہوا اور اس جیسے جیسے آئے تو برف ہے جگہ ان کو مصاب دار کہتے ہیں مرافق دار کہتے ہیں گھر کے ضروری لوازمات والی جگہ ولا حریم <اللَّهُو> فرماتے ہیں اور وہ جگہ جو آباد نہیں ہے غیر آباد ہے وہ اس آباد جگہ کا حریم بھی شمار نہ ہوتا ہو حریم جو ہیں وہ بھی تار اسے مراحق سے زیادہ وسیع جگہ ہوتی ہیں مرافق تو بالکل انتہائی ضروری اور ہمیشہ ضروری حریم جو ہے اس سے جو ہے کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے یا بعض موقعوں پر ضرورت پڑتی ہے اور جی تو اس کے اور وہ بھی اس کے لیے اس گھر کے لیے ضروری ہے وہ جگہ بھی تو وہ زمین جو بنجر پڑا ہوئے وہ آباد گھر کے نہ مرافک شامل ہو جیسے پانی بارش کے پانی بھر گرنے کی جگہ برف پھینے کی جگہ وہ اللہ حریم اللہ اور نہ اس کا حریم بھی شمار نہ ہوتا وال حریم کس کے دل شادی خود فرمات الموازِ التی حریم سے وہ جگہیں تمسل حاجت جس کا جو ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے اس گھر والے کو اس بہانے لتمام انتخاب اس گھر سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہاں عام موقعوں پر گھر سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ان اس کے اطراف میں بھی کچھ جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مثلاً نے گھر کو کبھی دوبارہ بنانا ہے تو اس کی جو موجودہ مٹی وغیرہ پھینکنے کی جگہ اس کے لیے جو ہے ہاں جی اس کی لکڑی وکڑی وغیرہ پھینکنے کی جگہ یہ چیزیں کبھی گھر سے پورا فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہیں تو اس ان جگہوں کو اس گھر کا حریم کہا جاتا ہے جس کی جو ہے اس سے سے اس جگہ سے بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے جس جگہ کی اس کے اطراف میں ضرورت ہے اس کو اس کا حریم کہا جاتا ہے یاد فرمائے وہ بنجر جگہ جو ہے نہ کسی آباد جگہ کا آباد مثلا باغ کر ہیں ان کھیت ان کے جو ہے مراحق میں شمار ہوتا ہو اور نہ ان کے حریم میں شمار ہوتا ہو تو پھر وہ غیر وباد شمار بنجر شمار ہوگا اور آپ اس کو آباد کر سکیں گے تو آج کے اندر پر پرتواہ کر دیں انشاءاللہ شاء آگے چلتا رہے